اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین تجھی ہم نے اب تک احادیث علوم حدیث کے سلسلے میں کچھ باتیں جو سمجھی ہیں اس میں آخری جو بات ہم نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث و صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال آپ کے افعال اور تقریر اور تقریر کا مطلب ہم نے یہ لیا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس سے کسی کو منع نہیں کیا اچھا یہ تین چیزیں حدیث میں شامل ہوں گی پھر ہم نے کہا کہ یہی چیزیں صحابہ میں بھی ہوئیں ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں اس کو حدیث کہنا نہیں چاہیے لیکن چلیں بہرحال پھر اسی طرح تابئین میں چلی یہ بار طبع تابئین میں چلی تو بہت سے معاملات جیسے جیسے دنیا میں فتوحات ہوئی نئے نئے علاقے جو ہے علاقوں میں مسلمان گئے تو نئی نئی قسم کے مسائل سے ان کا واسطہ ہوا تو وہاں پہ پھر ظاہر اشتہاد کیا گیا پھر جن ने نے اور جن علماء نے یا تابئین نے یا طب تابئین نے اشتہاد کیا پھر ظاہر ان کے اقبال اور اور یہ سارا معاملہ اسی طرح چلتا رہا اچھا لیکن اب آج کی بڑی مختصر سے گفتگو ہے ہماری جس کے اندر ہمیں بات یہ کرنی ہے کہ احادیث سے یہ جو مسائل اخذ کیے جاتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جاتا ایک ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ ایک بات چل رہی ہے کہ صحیح حدیث ہے اس پہ عمل کریں لیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس سے متعلق معاملہ قرآن میں دیکھا جائے کہ قرآن میں اس کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اشارہ یا واضح بات موجود ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی احادیث ہیں تمام کی تمام اکٹھی کی جائیں کسی ایک کو نہیں لینا تمام کی تمام احادیث جو ہے ان کو اکٹھا کرنا اچھا تمام احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر پھر ان حادیث کی چھان پھٹک کرتے ہیں کون کون سی احادیث صحیح ہیں کون کون سی حسن ہیں کون کون سی متواتر ہیں اگر کوئی ضعیف ہے تو اس میں کیا زوف پایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں پھر اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سی احادیث ہیں ان کو لیا جائے گا اور کون سی احادیث کو نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہم پچھلی جو گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تمام کی تمام احادیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی کیونکہ ان میں اگر فرض کرو ایک صحیح حدیث موجود ہے اور ایک انتہائی ضعیف حدیث موجود ہے اور اس کا آپس میں ٹکرا ہوا تو ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کیا جا سکتا اس صورت میں پھر کیا کیا جائے گا صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے گا تو تمام احادیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے ان کی جھان پٹک کرنی پڑتی اچھا پھر فرض کریں کہ ہمارے پاس دو احادیث ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھتی ہیں اور دونوں صحیح ہیں ایک مثال ہے اچھا جو لوگ تو کہتے ہیں کہ جی صحیح ہے جس پہ عمل کرنا ہے وہ پھر ان کا جواب یہی ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی پھر جس پہ مرضی کر لیں یہ جواب غلط ہے اصل میں پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے جہاں جیسے علم حدیث کا ہے ہم آگے چل کے تفصیل سے اس پہ ہم بات کریں گے چھان پٹک کا علم ہے اس کو جرا اور تعدیل کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی آئما نے کام کیا ہے اور ان کی ساری تحقیق موجود ہے ہمیں کچھ خاص زیادہ کرنا نہیں ہے سب کچھ موجود ہے ہم نے صرف اس کو دیکھنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اب پھر ہم اس کے اندر پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح جو ہے اس کے راویوں کا کیا مقام ہے اور جو دوسری ہدی صحیح ہے اس کے راویوں کا کیا مقام پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کس کون سے راوی جو ہے وہ محدثین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہے محدسینا نہیں ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو احادیث جو بات ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے اس وقت ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا جس پہ یہ بات ہوئی ہے جب وہ سیاق و سبا سامنے آتا ہے تو کئی بار ان الفاظ کا مطلب تھوڑا سا بدل جاتا ہے سو so, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کا دیکھنا بہت ضروری ہے تب کہیں جا کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس مجموعہ حدیث میں سے کون سی حدیث ایسی ہے جس کو قبول کیا جا سکتا ہے اور کون سی حدیث ایسی ہے جس کو قبول کیا نہیں جا سکتا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نقطے ایک تو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے اگر ہمت پکڑی جائے بنیادی علمیس بنیادی ہم نے بہت زیادہ کوئی آئمہ کے درجے کا کام نہیں کرنا کیونکہ وہ کام ہوا ہوا ہے بنیادی علوم الحدیث حاصل کر لیا جائے اور اسی طرح بنیادی جرا اور تعدیل کہ بھی راوی کیسے دیکھنا ہے کہاں سے دیکھنا ہے اس کی شہد کیسے دیکھنی ہے دو راوی ہیں تو ان کو آپس میں جسے کہتے ہیں نا کمپیئر کیسے کرنا ہے کیسے پتا چلانا ہے کہ یہ اگر دو ہیں تو کس کو فوقیت دی جائے اور کس کو فوقیت نہ دی جائے وغیرہ وغیرہ یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ اگر صحیح معنوں میں اور توجہ کے ساتھ علم حاصل کیا جائے تو تین چار پانچ ہاتھ چھ ماہ کے اندر انسان جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو اگر تو اس قابل انسان ہو جائے تو پھر انسان یہ کر سکتا ہے کہ بھائی یہ سارا معاملہ کو اور جو فکہ نے فیصلے کیے ہیں پھر ان کو سامنے رکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے ہمارے یہاں نئے نئے مسائل جب آ جاتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں اور کوئی نیا معاملہ سامنے آتا ہے جو کبھی تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے تو ہمارے جو یہاں کے فکاہ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں وہ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں ساری جو اس سے ملتے جلتے مسائل پہلے کہیں آئے ہوئے ہیں اور ان پہ فیصلے ہوئے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ فتوا دیتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فتوا مفتی کے پاس رہتے ہیں. رہنے چاہیے فتویٰ ہر انسان جو ہے وہ فتوا نہ دے یہی مناسب ہے اگر یہ کام سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں تو پھر تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ کسی صاحب علم کی بات پر اعتماد کریں اور اس کے مطابق پھر مشورہ کریں اور اس کے مطابق چلیں اور ایسا ہی ہوتا ہے ہر مکتبہ فکر میں یہی ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ جب ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تو اپنے علماء سے رابطہ کرتے ہیں مفتیان کرام سے رابطہ کرتے ہیں جس بھی مکتبہ فکر سے ہیں اور ان کا جو بھی طریقہ کار مسائلہ خز کرنے کا ہے اس کے مطابق وہ ان کے پاس جو پیچھے مواد موجود ہے اس کو دیکھتے وہ, وہ فیصلہ کرتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ بات کہ صرف ایک جو ہے وہ فلاں حدیث اٹھا لی جگہ لکھی ہوئی ہے اور وہ صحیح حدیث ہے ممکن ایک اور صحیح حدیث ہو جس کی سرحد اس سے بھی بہتر ہو یہ بھی ایک نقطہ ہے اور ہماری نظر سے اگر نہیں گزری تو وہ ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے اچھا پھر بہت سی حدیث احادیث سیاکو سبا دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کسی خاص ماحول اور کسی خاص حالات کے اندر قابل عمل ہے پھر سیاق و سبا دیکھتے ہیں تو کئی بار یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی حادیث ایسی ہیں جو کہ پہلا عمل تھا اور بعد میں دوسرا عمل ہوا. اس میں پھر ناسک اور منسوخ کا نظریہ آ جاتا ہے کہ بھئی جو بعد کی چیز ہے اس نے پہلی چیز کو منسوخ کیا ہے اور جو بعد کی چیز ہے وہ ناسق ہے اور جو پہلی چیز ہے وہ منسوخ, منسوخ ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور اگر کوئی منسوخ چیز ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ پھر استعمال نہیں اس حدیث کو کیا جائے گا اگر چاہے دونوں سے ہی صحیح آئے یہ نقطہ جو ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اچھا چونکہ یہ سارا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور بہت اس کے اندر توجہ اور بہت زیادہ اس کے اندر محنت کی اور تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کے اندر فیصلوں میں فرق کیوں ہے کچھ فیصلوں میں فرق ہے کچھ میں نہیں ہے اور ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جس سے شاید بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں آگے چل کے جب علوم الحدیث مکمل کر لیں گے تو ہم مزید آگے جرا تدیب پہ بھی, بات کریں گے پھر آگے بھی پہ بھی بات کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو اختلافی باتیں ہیں وہ بہت کم ہیں, ہیں ان کو ہوا بہت زیادہ دی دی گئی ہے ہے اور اتنی ہوا اس کو دے دی, دی گئی ہے اچھا اور ان میں بھی آئمہ میں اختلاف کوئی ایسا لڑائی جھگڑے والی نوعیت کا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو لڑائی جھگڑے والی نوعیت جو ہے وہ ہمارے ہاں اختیار کر گئی ہے یہ معاملات ہم دیکھیں گے کہ معاملات بڑے سیدھے سادھے سے ہیں اس میں کوئی بڑے اختلافات نہیں ہیں اصول میں تو بالکل صفر اختلاف ہے فروحات کے اندر جو اختلافات ہیں اس میں بھی جو اختلافات ہوئے وہ اختلافات ایسے نہیں ہوئے کہ کسی نے کہا کہ دوسرا غلط ہے ایسا کوئی اختلاف آئما نے فکہ نے ہمارے جو ہے وہ کہیں پہ بھی بیان نہیں کیا اور کہیں پہ ان شاء اللہ یہ ہم ساری تفصیل کے پہلے علوم الحدیث مکمل دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم پہ بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے دیکھیں گے کہ فکہ نے جو مختلف فیصلے کیے ہیں ان کے اصول ہے کیا بنیادی اصول پہ بات کریں گے اور اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس کو جو لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے اور اس سے جو انشاءاللہ تربیت حاصل کریں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سے معاملات ہیں جن پہ اختلاف کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے معاملات ہیں جن پہ چپ رہ جانا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق ہمیں نصیب ہو وہ صلی اللہ علیہ خی رقت کے سیدنا و مولانا محمد والا علی و صحب ہی اجمعین برحمتِ قیار